ساب سام اس جگہ بناؤ آپ اٹھیں گے اس جگہ بناؤ اس پنکھے کو بند کریں اس پنکھے کو سلائیں کو چلا کر اس کو بند کرنا تھا جی کون آدمی ہاں محلے والا سمجھ ہے جی محلے والا کون آدمی سمجھتا ہو اس کو بند کر کے اس کو چلائے آپ چل گئے ٹھیک ہے دوار اس سے گھبرا کر بیٹھے آپ یہاں بلایا تھا آپ وہاں کریں گے بیٹھے ان شاء اللہ بیان ہوگا پھر ذکر ہوگا اس کے بعد ختم پڑھیں گے جی ٹھیک ہے نہیں صلی رس رس الم کافی دفعہ پہلے کی بات ہے کہ ہماری جماعت جاتی علاقے میں چل رہی تھی ایک ایسا جاتی علاقہ تھا بالکل پسماندہ دیا کہ اس علاقے میں تعلیم کا واحد ذریعہ مسجد کے امام صاحب تھے جو پرائے طرف میں فارسی کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں سکپ پڑے ہوئے چوزے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کچھ طلبا مسلم میں رکھے ہوتے تھے ان کو لکھنا بھی سکھاتے تھے تختی پر اور ان کو کتابیں بھی پڑھا رہے تھے تو بڑے حضرت انگیز ہمارا سفر تھا وہ بعض ایسے داخل ہوتے ہیں کہ آج کل بیال کی تعظیم سے بالکل دور ہوسم قسم کے حالات ہمیں پیش آئے ایک دوسرا ہوا کہ دو مولوی صاحبان جماعت میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے کہیں سنا ہے کہ یہ امر بن معروف تھا منکر من فرض کے پایا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے تم نے کہا ہم بھی نکلیں کچھ کریں خواب ہو کچھ اور کچھ ذمہ بھی ہماری ہو ہے مسجد میں ہم پہنچے تو مسجد کے درمیان میں ان سارے علموں نے ایک پیاز کا ڈیر لگایا ہوا کہ پیاز بھی ان کو دیا ہے لوگوں نے اشر وغیرہ میں تم نے مسترد بھی رکھا ہوا تھا واقعی ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف لوگ پیاز کاٹ کے سروخی ہی کھاتے ہیں آپ لوگوں کو سالن اور دو چیزیں تین چیزیں ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے جاتا. تو ہمارے ایک صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھے جی پیاز ہے مکروسی ہے سیبو مکرو ہے آپ نے مستر بنا کر ڈالا ہوا ہے تو اس کا خیال تھا کہ نہیں یہ نمونکر کریں ہم جو بال معروف نہیں ہے کے لئے نکلے جو انہوں نے نہیں انمن کیا تو دونوں سارے وہ تھے پڑھنے والے طلبات ہیں کتابیں وغیرہ انہوں نے پڑھی کہا مودی صاحب اس بات کو چھوڑ دیں جس ہمارا پیاز ڈالنا بھی یہاں پر ناجائز ہے آپ کا سونا بھی ناجائز ہے یہاں پر آپ کے سلسلے میں قیام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سب اس وقت اب جو ہے تو اس کے ذرائع کے آگے وہ اب کھڑے ہو جائے پتہ چلے کو سمجھایا کہ مودی صاحب یہ جو نکلتی ہیں تو اس میں چھیڑ چھاڑنی کرنی ہوتی ہے جی؟ اچھے امال کی عدیشیں سنا کر آیتیں سنا کر ترغیب دینی ہوتی ہے برے امال کی برائی بیان کرنی ہوتی ہے باقی آدمی اختیار خود کرتا ہے اگر ہم امرس اختیار کروانا چاہیں تو اس لیے فرمایا گیا کہ ول تکم من کو محمد یادوں الخیر تم میں ایک جماعت ہو کہ جو بلائے خیر کی طرف ایک کرتا ہے دراز اچھے امال کے فضائل اور خراب امال کے نقصانات بیان کر کے جذبہ بنانا پڑتا ہے اس وقت آدمی کا جذبہ بنتا ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جذبہ بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق بنتا ہے پھر اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے یا دونوں خیر کے بعد یا مرون بالمعروف پھر اس کا آپ نیکی کی بات کرنے کا کہیں تو اس کو سن بھی لیتا ہے برداشت بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے لیکن اگر آپ نے یا جن خیر کا مرحلہ یہ ٹھیک نہ کیا ہوا ہو اس مرحلے سے پہلے نہ گزرے ہوئے ہوں تو یا امرون بالمعروف فائدہ نہیں دیتے آپ نے آج جذبہ نہیں بنایا اس کا امر کر دیا وہ آپ کی بات کو نہ مان سکتا سنتا ہے نہ مانتا ہے اُلٹا اس کے آپ کے خلاف جذبات بن رہے ہیں کیوں بن رہے ہیں کیوں فائدہ نہیں ہو رہا تاثیر کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ پہلا مرحلہ درست نہیں ہوا پہلا سیپ کلئر نہیں ہوا اور وہ ہے یدن اینگل خیر ہے تو ہمیشہ ہم کے لیے تاریخیں جو ناکامیاب ہوا کرتی ہیں ترتیبیں جو ہے ناکامیاب ہوا کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح اقدامات پر چل نہیں رہی ہوتی آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں دوسری پر قدم رکھتے ہیں تو آپ اوپر چڑھتا جاتے ہیں ہماری طرح جن باز مزاج ہو تو میں ایک ایک سیڑھی پر چڑھ نہیں سکتا ہوں ابھی بھی دو سیڑیوں پر چڑھتا ہوں اور تیزی سے بھی تیسی لیکن اگر میں کہوں میں تین سیڑھیوں پر چڑھتا ہوں تو کیا ہوگا نتیجہ صاحب نتیجہ کیا ہوگا گردا ہوگا نتیجہ گردا ہوگا کیونکہ ترتیب درست نہیں ہے یعنی ایسی تاریخیں جو ناکامیاب ہوا کرتی ہیں ترتیب درست نہیں ہے ہوتی انہوں نے خیر پہلے کہا گیا ہے خیر کی طرف بلانا پھر یا انہیں بل گیا ہے اس کے بعد امر بل کرنا نیکی کی بات کے کرنے کا کہنا ہے اور جب دوسرے قدم پر آدمی پکا ہو گیا دوسرا اسٹیپ کلیئر ہو گیا اور آپ کے ساتھ ارد بڑا رابطہ بڑا اب جو اس کے اندر استعداد پیدا ہو گئی یا نہ ہو نہ من کر آپ برائی کی بات اس کو روکنے کا کہیں تو اب وہ روک سکے گا ورنہ نہیں روک سکے گا نہیں اب گھر پر یا آپ دیکھیں کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہے کہ والد صاحب نے بھی بات کہی کیسے کریں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اسے کہے کہ ایسے کرو جی اپنی طرف سے خود باتنگ کرے یعنی خود اس کا باس بنے خود باتنگ کرے اس کو کہے اس کو بری لگتی ہے جمع نکلتی ہیں تو ایک آدمی جماعت کا منیٹر بن جاتے ہیں امیر صاحب کا دستراز بن جاتا ہے اور جماعت کا منیٹر بن جاتا ہے نہیں اور امیر صاحب بیچارہ بھی خود اپنی معلومات رکھتے ہوئے اپنی ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے اس کے اوپر اس کے کرنے پر یاترا کرتے شروع کر دیتا ہے تو تین دن کے بعد ماشاءاللہ جماعت میں ہوتی ہے لڑائی تو میں شادی سے گا کر تو فلانے آج کو یہ بات کہو جماعت میں جب نکلی ہو اس کو یہ تھا کہنا کہ میں آپ کو کہتے کہنا امیر صاحب کہہ رہے ہیں کس طرح کرو اگر آپ کہیں گے امیر صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں کرو تو کہے کہ ہاں جو بات کا میرس کتاب کے لیے مائے ہوئے ہیں اس کو برا نہیں معاس ہوگا اس پر بوجھ نہیں آئے گی جب آپ اپنی طرف سفنی کریں گے باسیں کہیں گے اس کو کہیں گے تو اس کو برا لگے گا ٹھیک ہے کہ جیسے آپ فرد جماعت کیسے میں فرد جماعت آپ کو اس نے اختیار دیا کہ آپ میرے باس بنے ہیں میرے انچارج بنے ہیں مطلب لکھا ہوا ہے کہ اپنے اپنے اور لوگوں کے درمیان لوگوں کو رابطہ نہ بنایا کرو کہ وہ لوگوں کو تم تک لے کر آئیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے براہ راست اپنا رابطہ رکھا کرو براہ راست اپنا رابطہ رکھا کروں اور جو آدمی لوگوں کی سن سنا کر فیصلے کر رہا ہو اس آدمی کی انتظامی امور انتہائی ناکامیاب اپنی اور لوگ اپنے مطلب نکالتے ہوئے اپنے الوچا کرتے ہوئے اس کو خوب استعمال کرتے ہیں ہماری ایک پروفیسر صاحبہ تھی حاضریوں پر وہ پچہتر فیصد پر داخلہ نہیں رہتی تھی اس جس کی نہ پوری ہوئی ایسا لیبنم صاحب نے کہا جی میری وانڈا صاحبہ بیمار رہی اور پھر اتنی بیماری بڑی کہ اس کی وفات ہو گئی اور میں اس کی ختم پر لگا رہا میری اردیاں کم آئی ہیں اور مجھے داخلہ نہیں دے رہی آپ آپ بھی یہاں پر کو خط لکھتے ہیں میں نے خط لکھ کر اس کو دیا کھات جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے میرے خط کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری جا میں نہیں کرتی یہ باہر نکلا تو بابو نے کہا جی آپ اگر آج پہلے کہیں تو ہم تو آپ کی ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے اور پیسہ صاحب کے پاس چلے گئے آپ کو یہ جو ہے تو مشکل کام ہوتے ہم کیا کریں وہ میرے پاس آپ سے کہا جی اس کا ہو گیا آپ کا خط فینکا اس نے بابو یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا بابو کے پاس جائیں آپ کا مسال کر رہا ہے تو پھر دوبارہ بابو کے پاس گیا اس نے کہا جی کہ وہ کوئی مسئلہ حل کرو نا یار اس نے کہا جی کیا مشکل باتیں ہوتی ہیں جی ہم اوپرے کے پلان لڑکایا تھا پلان لڑکایا تھا ہم تو خدمت کرتے ہیں آپ بھی جی میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا پانچ سو روپئے دے کر گیا تھا میں نے کہا جی ہمیں کیا پیسوں کی ضرورت ہے تو اس نے پانچ سو روپئے بابو کو دیے بابو نے اس کا بھیجا داخلہ بھیجا آج امتحان میں شامل ہوا کل یہ میٹنگ بیٹھی تو میں نے پرنسپل صاحب کو میٹنگ میں پھر یہ بات کہی میں نے کہا جب آپ لوگ سختی کریں گے اور برے رات کو ڈیل نہیں کریں گے تو آپ کے بابو آپ کی سختی کے پیسے لے کر رشوت لے کر اس طرح کام کیا کریں گے اور یہ پانچ سو روپئے لگنے کی کوئی بات نہیں ہے مادشاہ تباہ ہوتا ہے اور یہ بات جب آگے بڑھ جائے تنظی قوموں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان پر ان پر کافی حکومت کرے گا اس کے آگے ٹھیک کام کرے کریں گے یہاں بڑے شریف کی اتنی بڑی حکومت کفار کے حوالے اللہ نے کی تھی مسلمان سے لے کر تو ہوتا ہے مالدار آدمی کا کھانا لگاتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا جس کی روزی کا وسیلہ ہونا چاہیے یہ کیا کرے گا ابھی اس کو پتا نہیں چلتا میرے کمائی کمائی کو کھا رہا تو یہ چھتری سر کے اوپر سٹے گی اور یہ سرمایہ جب ختم ہوگا پھر کے سامنے مسائل آئیں گے تو یہ کیا کرے گا کارخانہ لگاتا ہے بڑے شوق سے عمارت بنی مشینری آئی سب کچھ کر کر کے اس کو کام کے لیے بٹھاتا ہے جب کام کے لیے بیٹھتا ہے تو مہینے کے بعد اس کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ نہ نپراگر نکلی نہ مشینری کا خرچہ نکل رہا ہے اور نہ جو ہے تو آمدنی ہو رہی ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے کوشش کرتا ہے اس لاکھ پھر کیا کرتا ہے کیسا تھا کارخانہ مینیجر کو دیتا ہے یا تو کسی محنتی آدمی کو کرایے پر دیتا ہے اور یا اس کو ہٹا کر تنخواہ پر مینیجر رکھتا ہے بچا کو رکھیے گا فرق ہوتی ہے گھر میں سو آرام کرو کھا پی لیا کرو رنگیر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا نہیں ہے اس جب لگا ہے تھا میں نے کہا چار کیا سب خان دیکھی والے کارخانے بولا جان صاحب مرو فرمایا کرتا تھا دا خان کے دات بیوقوف لوشی ہوئی اس کی پروش بے وقوفانہ ہوئی ہوتی ہے یہ بیوقوف ہوتا ہے نڈا کھلا کے کام نکالنے سے سیکھا ہوتا ہے اور آگے غریب مزارین ملازمین لوکر بیچارے کیا کریں عقل اس کی نہیں ہو سکتی خیر جی ارض کیا کر رہے تھے جی آپ کچھ ہاں اپنے سلقات پر احراض رکھے ہیں کسی واسطے کسی ذریعے سے جو رکھے ہیں یہ اہم معاشرتی شری امر ہے اہم معاشرتی شری تصوف کا امر ہے <تصفح> تو امام احمد حمر رحمد اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی ہے انہوں نے کہا میں نے کتاب الب لکھی ہوئی ہے خرید و فراق کے مسئلے جو میں نے لکھے ہیں یہ تصوف کے مسائل ہیں اب تک خرید و فراق اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگی وہ صرف ذکر ہے تو اللہ کا تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا ہے. ذکر تو نفل مستحب ہے اور خرید و فروغ کے مسائل تو فرض واضح ہے اہم معاشرتی امر ہے یہ فرض یہ تھی گھر ہے محکمہ ہے برادری ہے سلسلہ ہے تاریخ ہے سب کچھ ہے اس کو چلانے کے اقدامات اسٹیپس ہیں یا دونوں الخیر یا مونعف یا نہول ہیں من پہلے فضا بنائیں گے پہلے ترغیب دیں گے یہ اس الیکشن میں جب یہ مول پارٹی والے میرے پاس آئے نا ان کو میں نے بتایا کہ مدارس فلاسل چلا کر اور دین کی باتوں کے آواز کر کے بیٹھ کے فلاسل چلا کر دینی مدارس چلا کر دینی جلسے کر کے اور بعض نصیحت کر کے پہلے اکابرین نے جو پارٹی بنائی تھی اس کے نتیجے میں اس کے خواہد تم نے لے لیے اتنا عرصہ دراز تک جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں پر جو چیز استوار ہوئی تھی اس کے خواہد تم نے لے لیے اب اس دفعہ جو ہے تو آپ لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہیں کیونکہ کیا آپ کے پاس وہ دے نہیں ہیں سبحان اللہ اپنے پاک کیا خلف خلف ادا اسلاتا وہ اتب شہباد تھے اسل کو آئی ہوئی ہیں کہ ان کی تفصیل ہے ہمارے فرقران میں کیا لکھا پوچھنے شیریف صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی صحیح حالات میں کہ ان کے قابر کو دین کی محنت کے سلسلے میں اور تقوی اور فرضگاری کے سلسلے میں اور تعلق ملا کے سلسلے میں جو فتوحات دنیا بھی حاصل ہوئی تھی پہلا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے تقالی برداشت کرتا ہے اللہ کے قرب میں کوشش کرتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے میں فضر مولانجی سے پندوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حضرت سن میں جس کمرے میں بٹھایا وہ جو فقط ایک تک کیا رکھا ہوا تھا وہ خود ضعیف تھے عمر زیادہ ہو گئی تھی گٹنوں کے درد، دردوں کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا اور ٹھنڈ پر ان کا درد جا رہا تھا ایک سی دری سے ان کے نیچے بچھائی گئی تھی باقی سارا کمرہ خالی ہم سارے لوگ دیوار،, دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں کراچی کے سارے نوادرات مجھے بیٹھے تھے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے تھے این سی جی؟, جی سے آپ لوگ کہتے ہیں نوادرات اور نفیس چیزیں ہیں جی جیسے کہ خاندان کا دب دبدبا واضح ہوگا جی کوئی خاندان گزرائے لیکن پھر کوئی سلام کے لیے نہیں آ رہا وہ جو ملک و ممرکت کے فرما روا کرتے ہیں بیٹھے وہ نہیں آ رہے تو یہ جس وقت یہ ساری فتوات دنیا کی مل جاتی ہیں دنیا کو گھومتے ہیں دنیا کا مال و دولت دنیا کی چیزیں مل جاتی ہیں اور لوگ قدر کرتے ہیں تو نئی دسل یوں سمجھتی ہے کہ کہیں ہماری قدر اس مال و دولت کی وجہ سے سوری جو ہمارے پاس ہیں ان زمینوں جائیدادوں کی وجہ سے ہو جو ہمارے پاس ہیں ان وسائل دنیا کی وجہ سے ہو جو ہمارے پاس ہے اور ان کے ان کے آگے سے یہ بات اور جوڑ جاتی ہے کہ ان قربانیوں نامار سقبہ اس تعلق مالا کی وجہ سے ہوا تھا جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا تو لہذا اصلی اصول میں ان سے کوتا ہوتی ہے بعض انخل خلفن پھر با ان کے بعد ایسے آئے ان کے پیچھے آنے والے اذا و سلاد نمازوں نے ضائع کی و بہت شہبات اور انہوں نے پیروی کی اپنے نف کی خواہشات کی اصل ہوئے فضل بوائے کو رویہ جا گرے کھڑے میں اس سے ہٹتے ہیں یہ ہٹتے ہیں اور ان کی کوششیں ان وسائل دنیا پر رکھتی ہیں تو اس کو اصل سمجھتے ہیں اعمال میں ان سے کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک عرصہ ہوتا ہے اس عرصے کے بعد ان برکتوں کو اللہ تبارک ساتھ چھین لیتا ہے اور دکے کھاتے پھرتے ہیں جا کرتے ہیں کھڑے میں اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیسے ساتھ صاحب شاہنا پڑا ہے خود افضل شاہب نے ایک صاحبزادے کے دنشین کے آداد اس میں لکھے ہوئے ہیں علاقے کے چوہدریوں نے علاقے کے سیاسیوں نے مل بلا کر اس کو پھر آپ نے ساتھ ملایا کہ بڑی گدی ہے اور بڑے لوگوں کی آمد و رفت ہے پہلے انگریز افسروں کے پاس آمد و رفت کا بنایا پھر شراب کا آدھی بنایا اور پھر یہاں تک کہ وہ جو خود تو خود تو قدو کرے رہا تھا ہماری طرح انشاءاللہ کوئی نماز پڑھ لیجیے کوئی مبلا نہیں تھا پھر بھی لوگ برداشت کیے ہوئے تھے جب یہ کرنے اس کے شروع ہوئے تو آخر علاقے کے آخر اس کے حالات جیسے ہوئے اور لوگوں کو اس خط کی طرف جیسے کہ اس کو اندازہ ہوا کہ اب اس جگہ کو اس مال و درد کو لے کر اس جگہ کو چھوڑ کر شہر کے کسی بڑی جگہ پر مکان لے کر رہیں گے تو زندگی کی گزر سکتی ہے اب یہاں مزہ نہیں ہے تو چھوڑنا پڑا اس کو تو قدر زندہ شہر نے لکھا ہے کہ جس دن وہ اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر اس سے آج کل لوگ لینڈروزر میں بیٹھتے ہیں اس میں ہاتھی پر بیٹھ ہیں آدھی پر بیٹھ کر نکل رہا تھا اور لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے کہ اسے مرا ہوا سوا اپنی بدبو کے ساتھ ماحول میں سے نکل کر باہر گرایا جا رہا ہے اتنا سکھ محسوس کر رہے سبحان اللہ ایک بزرگ ہیں راہ بند ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ عام طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں اب ابو سلمان اب دورانی دورانی گزر گیا تھا یہ درانی ہے اب اسلم دارانی میں حمت اللہ علیہ اور نہ بھی شاگرد سے کہا بخودار آپ کو میں آنکھوں دیکھی بات کی نصیحت کروں کہ کہاں سنی بات کی نصیحت کروں میں نے کہا حضرت صاحب آنکھوں دیکھی کی کہ نصیحت کرے جواب نے خود دیکھی ہوئی ہے خود آپ کے تجربے میں آئی ہوئی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے نہیں کا برخوردار ایسا ہے کہ جب عبد الملک میں نے برمان بادشاہ مر رہا تھا بدھ بھیا کا تو اس کے اتنے بیٹے پتنی آٹھ کے دس بیٹے اور اتنا اس کو مال و دولو اتنا سونا اتنے چاندی اتنے کیش گھوڑے سامان جلے. اتنی چیزیں تقسیم ہوئی اور پھر برخوردار میں نے دیکھا اس کے پوتے کو کہ وہ دمشق کی جو دارا خلافہ تھا ان کا. دمشق کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھے بھیک دو جس بچے میں تم لوگوں نے نماز پڑھی ہمارے دادا کی ہاتھ کی بنائی پوتا اس کا بھی مانگ رہا ایسے حالات بدلے خلف خلفم اباؤ سلاتا وہ تب شاہباتی وسو بجل کا انہوں بزرگوں نے کہا کہ برخوردار جس وقت عمر بن عبد نزیو رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی تھی اس وفات کے دو عجیب واقعات ہیں ایک تو برادری کے لوگ آئے انہوں گھر والی سے کہا کہ کپڑے بہت میلے ہیں کپڑے بہت میلے ہیں ان کے کپڑے تو آپ ہاں بدلنے ہیں آپ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں گھر والی نے بات نہیں مانی پھر کہا میں پھر کہا جب ان کو گسا آیا کہ ہم کہتے ہیں کہ کپڑے بدلو اچھا نہیں لگ رہے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ کوئی بدلتی نہیں ہے تو نے کہا بھائی میرے اور کپڑے ہیں ہی نہیں ہیں وہ کوئی ساٹھ لاکھ مربع میل کا خلیفہ اور کپڑے نہیں ہیں کہ بدلے ہیں انہیں کپڑوں میں فات اور ایک یہ کہ لوگوں نے اگر پوچھا کہ ان کے بعد اب کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ جو ان کی میراث رہ رہی ہے کفن دفن کے بعد اس میں دو درہم بارہ بیٹوں کو دو دو درم ملیں گے سب کو افسوس ہوا کہ زندگی کیسے گزاریں گے خریدا کی اولاد زندگی کیسے گزارے گی تو کسی نیا سے کہا کہ آپ اپنے پاس اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس نظر کی آرک بن پر جوش تاری ہوا انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ سر بٹھایا کہا کہ دیکھیں اگر تو یہ کہ میں نے عوام کا چھین کر کو نہیں دیا اور کا میں نے کوئی حق نہیں مارا ہوا اگر تو یہ متقی پر ازگار ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہوا ہے تو اللہ ساتھی دوست ہے کوئی سنبھالنے والا ہے نیکوکاروں کو اگر یہ نیکوکار ہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ وہ ہوا ہے تو اللہ سارے اور اگر نیکوکار نہیں ہے تو مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ایسی حال میں ان کی وفات ہو گئی جو وفات ہو گئی تو یہ بزرگ اپنے شاگرد سے انہوں نے کہا کہ برفدار ایک سال بعد ایک جہاد ہو رہا تھا اور اس جہاد میں عمر بن رضی کے خاندان نے دو سو گوڑے گھوڑے ماں باقی سامان کے سندر میں دیے جنگ میں لڑنے والا تربیت یافتہ گھوڑا کتنا کا ہوتا ہے آج کل اون جو ہے وہ ہے اسی ہزار کا اٹک کے ہمارے ساتھی آتے ہیں نا وہاں منڈی لگتی ہے اور تربیہ یافتہ گھوڑا جو جنگ میں لڑ سکتا ہو ایک لاکھ کا ہوتا ہے آپ کا ریسنگ گھوڑا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ دو سو گوڑے با سامان اس باپ کے جہاد کے چندے میں دیے اپنے خرچ اخراجات چھوڑو اتنی تو انہوں نے خیرات کیے چندے میں یہ تو ہوا کیا ہے کہ عمر بن رضی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جس معیار پر انہوں نے ریاست کو رکھا ہوا تھا اسلامی ریاست کو اس آدمی کے پاس کپڑا پہننے کا دوسرا جوڑا کپڑا نہ ہو اور اس کی میراث یہ تو وہ تیس وہ چالیس دھرم بچ رہی ہو ہاں جی تیس چالیس دھرم بچ رہی ہو تو اس معیار پر خلافت کہاں چلا سکتا ہے تو اب کیا ہوا کہ مملکت میں جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو گئی جس جگہ بغا... جس صبح بغاوت ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمر بن بند رشید کے بیٹے کو گردن بنا دو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو خلیفہ کو مجبوراً منت کر کے ان کو گورنر بنانا پڑتا تھا بارہ کے بارہ بیٹے سارے کے سارے گورنر سال کے اندر اندر میرے بھائی ہمارا ہوتا تھا مرکز میں وہ کبھی کبھی دو تین مہینوں میں ایک دن گرم ہوتا تھا مزدور بھی الگ میں تھا تو بیان کیا کرتا تھا دو منٹ بیان کیا کرتا تھا توڑ کر کہا کرتا تھا خدے غیرتی گیرتی بادشاہ دے ہے کہاچر بنا بدر اللہ تعالیٰ بہت غیرتی بادشاہ ہے تو میں کبھی جو ہے تو بہ رنگ نہیں کرے گی خواہش تمہیں کبھی نہیں کرے گا اور پھر کہا کرتا تھا کہ خدے سے پورے لنڈو کھلا سی سب کرے منڈے نظام نہ خلاصے اللہ تعالیٰ سان جی تری جان چھوڑنا چاہتا ہے تو سین اندر گھسا کر مرسان چاہتے ہیں اپنے آپ کو ابھی جان نہیں چھوڑا اور بڑے بڑے بزرگوں کی ڈان پڑ کرتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کے رہنا کہ یہ کیا انپن آدمی اور یہ ایک دفعہ رائب نے گیا تو وہاں وہاں ادھر آ جاؤ تو نے پیشاور کے مجھے کیسے آدمی کے پاس چھوڑا ہے کیسے یورا تے بنائی ہے کیا کرتے ہیں یہ اور لوگ بڑے ڈر رہے ہیں کہ رائبول کتنے بڑے بزرگ یہاں سے کوئی بات نہیں کر سکتا یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے تو کو ہو لاڑا صاحب کیوں کھپا گئے ہیں آپ وہاں نہ رہے آپ یہیں پر آ جائیں ہم آپ یہاں پر خدمت کریں گے جیسے کہ میں نہیں آتا ہوں ادھر ادھر ہی ہوں گا میں شاہد چھاتی کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے تھے کبھی بیمار ہوتا تھا تو وہاں سے آڈر بھیجتا تھا میرے پیچھے تو اس کو ادھر آ جائے میں بیمار ہوں اور میں کا لے کر تھا اور اس کے پاس جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اور اگر اس کو داخلے کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک ساکر صاحب انجینئر ہوتا تھا اس زمانے میں ایک ہاتھ والا وہ اس کو لا کر بوٹل میں داخل کرتا تھا جہاں آپ کے وزیر گزرا اس زمانے میں داخل ہوتے تو وہ کہا کرتا تھا کہ میرا مالا, میرا مال سارا لالا کے لیے یہ روحانی وزیر اس کو یہاں داخل کریں گے اور میں کبھی برکر برکر میں کبھی جا تھا اس کے پاس جا گا اس کے میں پیر دباتا تھا یہ شورہ والے باقی لوگ جیسے کہ ان پڑھ آدمی ہے بیان کر نہیں سکتا ہے یہ اس کے پیر دبانے کے لیے کہاں سے آئے ہیں تو وجہ کیا تھی یہ کہتا ہے کہ جب پہلی جماعت میرے پاس آئی ہے اور اس نے مجھے ایسے دکان کے میری دو دکانیں سبزی کی تھیں اس میسور کوارٹروں میں اس نے مجھے کہتے مجھے انہوں نے اتارا اسے اور مجھ سے کہا کہ کامیابی اللہ کے حکامات ماننے میں ہے حضور وسلم کے طریقے میں ہے اور اس کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے تو میں نے کہا کتنا وقت دینا ہو تو میں نے کہا آپ بیان میں آ جائیں کہتے میں وہاں پر چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ سرودہ دینا چاہیے پاکستان بننے سے پہلے یا اس وقت کا واقعہ ہے کہ تین دن میں نے دیے تو انہوں نے کہا چار مہینے دینے چاہیے کہتے وہ جو میں گیا بعض پھر میں جو قدم نیچے اتار کر اترا پھر میں دکان پر واپس نہیں آیا پہلا قدم جو اٹھایا ہے نا اس کے بعد دوسرا قدم میں دکان کی طرف نہیں لیا پھر جب آیا گیا تو اس زمانے میں میں نے پچیس ہزار کی یہ دو دکانیں بیچی ہیں اور پچیس ہزار ماہ وقت زندگی لے کر میں گیا ہوں رائے مندر اس زمانے میں شو لیٹ موٹیں ہوتی تھیں اور غالبان کوئی سیکنڈ ہینڈ جو ہوتی کہ وہ سات آٹھ ہزار کی ہوتی تھی اور نئی پچیس ہزار کی ہوتی تھی کتنی سی وہ لائٹ موٹریں ہوئی پچیس ہزار میں پانچ ہزار میں ہوتی تھی پانچ ہزار میں وہ والدم صاحب نے بتایا تھا گیارہ ہزار بتایا تھا بالکل نہیں کرتے بنے تھے کیسر صاحب اس حالت دفتر کیا تھا میں نے آج پانچ کروڑ گاڑیاں پیساب کر لگا پانچ کروڑ گاڑیوں کی قیمت لگاؤ نا آج کل کتنے ہو گئے پینتالیس لاکھ ہوئے پچاس لاکھ تو ہوئے نا میں ہی جب نکالے پچاس لاکھ آج زندگی وقف کر کے جائے پچاس لاکھ کے ساتھ لے کر جائے کہ میں چندہ لے کر آیا نا جی؟ کہتے کہ نہیں ڈالا شروع کے جو چرم نائمن کا ہوا ہے میرے چندے پر ہوئے بلا میں بادشاہ بنایا ہوئے ہیں روزی اللہ غیب سے دیتا ہے خدمت اللہ غیب سے کراتا ہے ڈاکٹر اللہ غیب سے لاتا ہے علاج اللہ غیب سے کراتا ہے اور بس میرے دن فقط یہ ڈانٹ ٹپٹ کروں گا کسی ڈانٹ ٹپٹ کروں بھی کسی ڈانٹ ٹپٹ کروں گا تو گورنمنٹ کے بیان کے لیے کھڑا ہوتا تھا نا. اور واقعی یہ جو روحانی بڑے لوگ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کے گورنمنٹ کے بیان سے آساد کے اندر جوشی ما جوشی ایمانی محسوس ہوتا ہے دل اور آساد کے اندر جوشی ایمانی محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بات کیا رض کی تھی کہ ہمارے ایک موضوع ہوتا ہے بنیادی اس اسی کی تشریح میں سارے واقعات ہلاک بیان کیا کرتے ہیں آج کا کیا موضوع تھا جی ہاں خیر یا مولی بن معروف یا مومنقر اقدامات سے گزرتا ہے اور پھر بات آتی ہے دستگی آتی ہے ہاں جی اور میں آپ سے کہہ رہا ہاں جی ترسیب والی بات آپ سے میں کہہ رہا تھا اس وقت آپ براہ راست تعلقات نہیں رکھیں گے اور آپ کے درمیان واسطے ہوں گے تو آپ کے ذریعے سے رشوت عام ہوگی دیکھ ہے ری چلے یہ باقی آپ کو سنا دوں پھر ذکر کرتے ہیں میں خبر میڈیکل کالج کیا ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے وہ امتحان لے رہا تھا ڈسپینسروں کا اسے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے جو پیسہ لیتا ہے وہ بھی حرامی ہے جو پیسے دیتا ہے وہ بھی ہرانی ہے ڈاکٹر صاحب جذباتی کیسی لکھا ہوا لگائے ہوئے اب میں چلا کہ کسی کاپ کے لیے میں گیا نے کیا لگایا کہا کو نہیں ہے نا یہاں پر ایک چپرسی ہے وہ اس امکان کے لوگوں سے دس ہزار روپے لیتا تھا اور ان کو کہتا کہ پانچ ہزار میرے ہوتے ہیں پانچ ہزار ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہیں اور فی الحال کو پاس کرائیں گے پھر اس جی میں نے لگ کر لگایا سبحان صبح اللہ حیرت انگیز بات انسان بڑے بڑے تقوی کے امار نوافل امار کو معاشرتی امرگ کی کوتاہیوں میں اللہ کے حضور ضائع کر دیتا ہے آپ جہاں پر کام کرنے ہیں آپ نے صبح تاجر پڑی شاخ پڑی محکمے میں جا کر کرسی پر بیٹھے آپ یہ کوتہ ہو رہی ہیں اللہ کا تعلق قدر نہیں ہوتا کبھی بھی کبھی بھی آدمی کو اللہ کا تعلق نہیں حاصل ہوتا اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ کثرت نوافل پر نہیں ہے جب تک کہ فرائض واجبات درست نہ ہوئے ہوں جو عدیت سجیف میں آئے ہوئے کسرت وافل سے آدمی کو اللہ کا کُرپ حاصل ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں یہ سب ہوتا ہے جب فرض واجب اس کے درست ہوں پہلے فرض واجب درست نہ ہوں تو کثرت نوافل پر اللہ کا تعلق ڈاکٹر ریاض سے حاصل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور ڈاکٹر محمد صاحب کہہ رہا تھا کہ میں نے مالک اپنے گاؤں کی مسجد میں سلام پھیرا تو میں نے اپنے سر کو کندھ پیچھے کر لیا کہ سارا مفتیوں کا مالا ہے ہمارے علماء مفتی ہیں تو کہتے میری اتنی ڈانٹ ٹپٹ کی کہ اتنا تو میں نہیں ہے کہ سر پیچھے پھرتے ہو مخرو کرتے ہو نماز کو میں نے کہا ماشاءاللہ اتنی معمولی مکرو اب ان کو احساس ہے لیکن میراج کسی کی تقسیم نہیں ہوئی اور وہ ان سب کی آرام ہے وہاں مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ باپ دادا کی وفات ہوئی ہے نراست تک سینے کے منگ ڈی رہتے فاک رہے وہ سب بڑی یوزے ہو ابھی تک اٹھے رہے ہیں پچاس آدمی کٹھے رہے ہیں گھر میں اس کی جو بات ہے جو کوئی ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے چلو گی اور کچھ روزی کا رائے رام کا پتہ نہیں چل رہا اس کا خرچہ کتنا آ رہا ہے کتنا لگ رہا ہے اسی پرتیں لڑکی جھگڑتی ہیں نا اس کی بنیادی وہ کرتی ہیں ہمارے یہاں ایکس آئی ہیں بیٹھے ان کے گھر کے ہلاک سے تلخ ہوا گئے کہ بیوی بی کو نکال دیا تلاق دینا چاہتے ہیں وہ بیوی بی کے برادری والے میرے پاس آئے کہ یہ مداخلت ہیں اس کے امرید ہیں سمے کیا بنیاد کیا بن رہی ہے کہ بنیاد یہ بن رہی ہے کہ بڑا بھائی بیکار گھر میں بیٹھا ہوا ہے سارے ساری کمائی کا وہ بنا ہوا ہے وہ لیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے ابھی کبھی یہ کاروبار بناتا ہے اس میں دو تین لاکھ لگاتا ہے وہ ختم کر کے اس کو تباہ کر کے پھر دوسرے کو شروع کرتا ہے اور یہ بیوی جو ہے مداخلت کر رہی ہے یہی حالات بنائے اس کو طلاق دے رہے ہیں میں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے میں انشاءاللہ مداخلت کروں گا اور مداخلت کرنے کے بعد جتنی اسلام اس سے ہو سکے میں کروں گا باقی یہ بات ہے کہ بیعت کے سلحل کوئی حکومتی پوسٹر تو ہوتی نہیں ہے کہ hmm. میں یہاں کا ڈی سی بن گیا ہوں کہ میں کل آدمی کو پاس پاس پہل کر گرفتار کر کے لاؤں گا hmm. اور پھر جس کو جیل میں ڈال کا کر فیصلہ کروں گا اتنا تو ہمارا اختیار ہے نہیں امباز مجھے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے اختیار بھی ہی مانتے ہیں ڈاکٹر hmm. سیاح صاحب کے پیچھے میرے ادھر مولانا صاحب نے بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو پکڑ کے میں لے کر آیا اور جو مقدمہ تھا اس کے خلاف اس کی بیوی کا فیصلہ ہو گیا وہ بول نہیں سکا تو سارے امریک دست ہوتے ہیں دیکھا یہ جو اس کے طلاق کی نوبت آ رہی ہے گھر کی تلخی جو آ رہی ہے تو اس بنیاد پر آ رہی ہے خیر اس کو میں سمجھایا میں نے کہ دیکھیں برخودار یہ آج وارس صاحب کے وفات میں وادہ زندہ ہیں آپ کا مشترکہ خاندان ہے کمبائنڈ فیملی ہے کل جس وقت آپ علادہ ہوں گے پھر آپ کا, کا کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت پھر آپ کوس رہے ہوں گے آپ ان پر حملے کریں گے پھر آخر پٹھان ماشاء اللہ قدر مقابلے کے بغیر خیر پہ بھی نہیں ہے مجھے چرسوے کے جرگے ملے گی نے کہا ہے کہ سب سے بڑا بھائی یہ سائکیٹک مریض ہے اور اس کی بیوی بال بچوں کو جس سے چھوٹے بھائی تنگ کر رہے ہیں پٹائیاں کرتے ہیں کوئی تقسیم نہیں ہے گھر کی خیر وہاں پر گیا ان سے میں نے کہا دیکھیں بخود ران میں آپ کو واضح بات کرنے کے لیے آیا ہوں اب یہ آپ کا بڑا بھائی یہ آپ چچا ہیں یہ کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جو طریقہ کر رہے ہیں اس سے آپ کی اگلی دسل میں کس مقابلہ کا دروازہ کھلے گا مرض بھی آپ یہ جائزہ بدما جو آپ کو ورزین جو صاحب بھائیوں میں پیدا ہوا ہوا ہے یہ آپ کے بیٹا میں پیدل نہیں ہوگا اور ان جائیدادوں کی ترسیموں پر ان وسائد کی تقسیموں پر قتل مقابلے ہوں گے تو لہذا اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں ہر ایک کے سجدہ کر کے اس کی حیثیت متجن کر کے اس کے بال بچوں کو اس کے ساتھ اجاد کر کے اس کی تربیت میں اس کے انتظامی امور میں چھوڑیں آپ ورنہ آپ کل کے لیے میں جو آپ بات کہہ کر جا رہا ہوں اس کو کل آپ دیکھیں گے حل نہیں ہوگا جب آپ جنازے اٹھا کر لے جائیں گے کریں گے تو خیر میں بابا صاحب نے کہا کی بات کا کچھ فائدہ ہوا ہوں چلو شکر ہے کچھ فائدہ ہوا تو اچھا ہوا یہ امورے معاشرت ہیں ان کے درست ہوئے بغیر اللہ تبارک و وقت کا تعلق آدمی پاس نہیں ہوتا ہے ایک اثرت نوافل پر اور ذکر پر اور زرب لگانے پر یا نکش سلسلے والوں کے دل لانے پر آپ کو اللہ کا بھی جائے الگ دل ضرور ضرورے گا الگ الگ نہیں ہوگا نا جی شہر کی توجہ سے لطیفہ کال بھر رہا ہوگا اللہ اللہ کرتے ہوئے لیکن اللہ کا تعلق نہیں ہوگا اس لیے جی میں نے محقیر سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں نکش کے نتائج جاری ماسیت کے ساتھ جوتے ہیں وہ ماسیت کے ساتھ جاری ہوتے کیوں کوئی مشق ہے ذہنی مشق ہے وہ نہیں تھک مالا ہے وہ یہ اسلقوز اور یہ ضربیں ہماری لگانا یہ نہیں ہے وہ تو زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ عبریقے کے مطابق زندگی کار شعبے کو درست کرنے میں ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا